فتح کام اوبین وہ یہ حجیت سراط المستیم میں نے تمہیں مضبوط رکھا ہے سراط مستقیم پر سراۃ مستقیم الہباد اللہ ویسے ہی مثال اسلام کو کہا جاتا ہے وہ حدینا حمن سراط میں نے مضبوط رکھتا تھا دونوں کو سراط مستقیم پر ہدایتانہ مستقیم رکھنا پکا رکھنا اور پیغمبر کو کتابیں ان کا لمین الم السلیم اللہ سرات مستقیم تو سرات مستقیم اللہ کی کتاب اللہ کی عبادت اہ دینا مضبوط رکھو لفظ ہداط کئی مانو پیاکا ہے اور اس کے چار اصول ہیں حیداط معنی دینا دکھلانا توحفہ دینا ایک ہداط عام تمام مخلوق کو دیا ہے وہ حیوان کو بھی لیا ہے ہدایت انسان کو بھی دیا ہے اول ہدایت جس میں تمام مخلوق شامل ہے حضرت منہ علیہ السلام سے درام نہیں پوچھا تھا ماں رب کو نہ رب کون نے تو منہ علیہ السلام جواب دیتے ہیں ربد میں لدی آتا کلین خلکو سما دا میرا رب وہ ہے جس نے ہدایت دی ہے سب کو وہاں اور سب کو ہدایت دیا ہے یہاں دکھلانا ہے بقا شام ہدایت بمانے بقا چروپی کو ہدایت دے کے یہ کام حیوان کو ہدایت دے کے یہ کام پرند کو ہدایت ہدایت بمانے آم اس میں سب بقاف شامل ہیں اور یہ ہدایتیں بمانے بقا کے اور دوسرا